حلام علی گیا نبی اللہ ولا علی وسحابیا نور الله سرکار مدینہ راشت فلبسینا صلی اللہ تع علیہ و وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے سمو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی سب اما پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جن علوم کا حاصل کرنا علماء دین نے فرض قرار دیا ہے اور جس کی تفصیل امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے قیمۂ سعادت اور احیال علوم میں بیان فرمائی ہے اس میں دو اقسام ایسی ہیں جن کے مسائل عام طور پر کتابوں میں مذکور نہیں ملتے ان میں ایک باب اخلاق ہسانہ کا ہے اور ایک باب اخلاق مضموما کا ہے جنہیں ہم محلقات اور منجیات کہتے ہیں منجیات نجات دینے والی اشیاء یا نجات دینے والے کام اور محلکات ہلاک کر دینے والے کام دل سے متعلق وہ اعمال و افعال کہ جو نجات دینے والے اور دل سے متعلق وہ اعمال و افعال جو حلا کر دینے والے یہ دو قسمیں ہیں جن کی بہت زیادہ تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیال علوم اور قیمۂ سادت میں بیان فرمائی احیالعلوم کی تیسری اور چوتھی جلد اور قیمۂ سعادت کا تیسرا اور چوتھا حصہ جس طرح ظاہری طور پر بہت سی چیزیں فرض اور بہت سی چیزیں حرام ہیں اسی طرح باطنی طور پر بھی بہت سی چیزیں حلال اور بہت سی حرام ہیں ظاہری اعمال میں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ چار چیزیں فرض ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ماں باپ کی خدمت کرنا حقوق العباد ادا کرنا کسی مسلمان کو ایزا نہ پہنچانا یہ وہ ظاہری اعمال ہے جو فرض اور اسی طرح ظاہری طور پر گناہ بھی چوری ہے غیبت ہے جھوٹ ہے وعدہ خلافی ہے بدکاری ہے بدنگاہی ہے یہ ساری چیزیں حرام ہیں اسی طرح بہت سے اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ان میں کچھ فرض ہیں کچھ حرام کچھ سنت ہیں کچھ مکرو کچھ مستحب ہیں کچھ خلاف اولا اخلاص فرض توکل شکر صبر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا تفویض و تسلیم یہ بہت ساری چیزیں کہ جن میں درجات فرض بھی ہیں درجات سنت بھی اور درجات مستحب بھی اس کے مقابلے میں دوسری طرف حرام کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ حرام تکبر کینا حسد جھوٹی تعریف پسند کرنا مکر و فریب منافقت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور یہ حرام ہے اب یہاں اس میں پھر جس کا سیکھنا فرض ہے اس کے دو پہلو نمبر ایک جو فرائض قلبیہ ہیں ان کی معلومات کہ فرائض قلبیہ ہیں کیا اور دوسرا فرض اس میں یہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ جب فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے نماز فرض تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنا بھی فرض تو اخلاص فرض تو اخلاص کے حصول کا طریقہ سیکھنا بھی فرض اور اگر کسی کو ویسے ہی حاصل ہو تو اس کے اوپر فرض بھی نہیں رہے دوسری طرف گناہ گناہ کی معلومات گناہ کی تعریف یہ بھی سیکھنا فرض اور اس گناہ سے بچنے کا طریقہ سیکھنا یہ بھی فرض تکبر کیا ہے یہ بھی سیکھنا فرض تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور تکبر سے بچا کیسے جاتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کے اثرات اور اس کی نشانیاں کیا ہیں اس کا سیکھنا بھی فرض تو مہلکات اور منجیات میں سے چند چیزوں کی تعریفیں عرض کروں گا جس کا یہاں پر مختصر وقت میں گنجائش ہوئی پہلے نمبر پر منجیات وہ چیزیں جو نجات دینے والی ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص اخلاص کی تعریف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اخلاص کے بارے میں متعدد جگہ پہ ارشاد فرمایا کیونکہ جو اخلاص ہے اس کا برعکس ہے ریاکاری اخلاص کا برعکس ہے ریاکاری ریاکاری حرام تو اخلاص فرض ہوا اخلاص یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ عزوجل وجل کی رضا کے لیے کی جائے عبادت یا کوئی بھی نیک عمل صرف اللہ از وجل کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ نہ ہو مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ مقصود نہ ہو قصد یہ نہ ہو کہ میں اپنے اس فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا میں فلاں کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں مجھے لوگ اس عمل کی وجہ سے اچھا سمجھے نیک سمجھے عامل سمجھے متقی سمجھیں پارسا سمجھے تو یہ ہے کہ مخلوق کی خوشنودی مقصود اور نفسانی فائدہ کہ محض اپنی ذات کا فائدہ مقصود ہے اپنی ذات کا فائدہ مقصود ہے وہ عبادت اور وہ جو نیک عمل کیا اس سے مقصود اللہ کی ذات نہیں یہ ہے اخلاص تو اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ مقصود نہ فی نفس ہی اپنا نفسانی فائدہ ہو یہ اور بات ہے لیکن مطلوب اور مقصود جو ہے وہ نفسانی فائدہ نہ ہو اب کئی جگہ پر اخلاص نہیں ہوگا تو صرف ثواب سے محرومی صرف ثواب سے معرومی اور کئی جگہ پر اخلاص نہیں ہوگا تو حرام کا ارتقاب ہوگا مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنا گھر تعمیر کرتا ہے اب گھر تعمیر کرنے کے اندر اس نے اس میں ہوا دار روشن دان رکھے اور ہوا کا پورا انتظام کیا اب روشن دان وغیرہ رکھنے میں اگر صرف یہ مقصد ہے کہ ہوا آئے گی روشنی آئے گی اندر کا ماحول جو ہے ذرا پرسکون رہے گا خوشگوار رہے گا ایگزاسٹ ہو جائے گا تو اگر صرف یہ ہے تو اب یہاں پر نہ ثواب نہ عذاب کیونکہ جو اس نے نیتیں کی وہ جائز اور مباح نیتیں لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی یہ نیت ہوتی کہ میں یہ روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی اگر کوئی بیان ہوا اور سپیکر ہے سپیکر پر ہے سننے میں آ رہا ہے تو وہ میں سنوں گا تو اب یہ عبادت کی نیت بن گئی تو اب اس عبادت کی نیت کی وجہ سے وہ ہوا تو رکنے سے رہی کہ ہوا نہیں آئے گی روشنی نہیں آئے گی وہ بھی آئے گی لیکن ساتھ میں عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تو یہاں پر اخلاص کی وہ صورت کہ ایک صورت میں اگر اخلاص ختم ہوتا ہے تو گناہ نہیں شروع ہوتا ہاں یہ ہے کہ جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں ملا اور ایک یہ ہے کہ اخلاص ختم ہو تو گناہ کا سلسلہ شروع ہو جائے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے میں اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں بلکہ یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے تحجد پڑھتا ہے لوگ اسے تحجد گزار سمجھیں اب اخلاص ختم ہوا تو اب حرام میں پڑا کیونکہ اب اپنے آپ کو نیک متقی اور پارسا کہلانا ہے تو اب یہ حرام میں بڑھ گیا تو اب اخلاص ختم ہوگا تو یہ حرام میں چلا جائے گا تو اخلاص کی تعریف یہ کہ اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ بھی مقصود نہ ہو اس کے حصول کا طریقہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو نیک امال ہیں یا برے امال ہیں برے آمال، نیک امال میں حصول اور برے امال سے بچنا ان میں بعض علاج ایسے ہیں کہ جو سب میں قدرے مشترک ہوتے ہیں تو وہ بھی بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوں گے اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو خاص اس نیک عمل یا اس گناہ کے اعتبار سے ہوتے ایک کلی اور مجموعی طور پر جو طریقہ کار اور جو علاج ہے کسی بھی نیک عمل پر استقامت اس کے حصول اور اس پر استقامت کا اور کسی بھی گناہ سے بچنے کا وہ ہے اللہ عزوجل وجل کی عظمت کو پیش نظر رکھنا اللہ عزوجل وجل کی عظمت کو پیش نظر رکھنا اب اخلاص ہے جیسے اب اخلاص میں دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک اخلاص ہے اور ایک اخلاص کی نفی ہو جائے اب اخلاص ہے یہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود اور اخلاص نہیں ہے وہ یہ کہ مخلوقی رضا مقصود اب اگر اللہ کی عظمت کسی کے پیش نظر ہے کہ میں اگر اخلاص کی نیت کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی رضا ملے گی اور اگر میں اخلاص نہیں رکھتا تو اللہ کی رضا تو نہیں ملے گی مخلوق کی رضا کا پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ مخلوق راضی ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا مخلوق ہو سکتا الٹا الزام ہی لگا دے ریاکار لیکن اللہ تبارک وطالعہ کے لیے عمل کیا تو زن غالب کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رضا ملے گی تو اللہ تعالی کی عظمت اگر پیش نظر ہو کہ ایک طرف اللہ کی رضا اور ایک طرف مخلوق کی رضا کیا میں یہ عمل اللہ از کی رضا چھوڑ کر ایک فنا ہونے والی مخلوق کی خاطر کروں اللہ عزوجل کی میں رضا کو چھوڑ کر ایک فنا ہونے والی مخلوق کی خاطر عمل کروں تو اگر یہ مراقبہ اور یہ محاسبہ اور یہ نظریہ اور تصور اگر ذہن میں ہے تو آدمی میں اخلاص بڑی آسانی سے آ جائے گا اب وہ نماز شروع کرتا ہے اور نماز شروع کرنے میں یہ سوچ لے کہ اگر میں خالی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی رضا ملے گی اللہ کا فواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ناراضگی ملے گی اور مخلوق کی طرف سے پتہ نہیں کیا ملے تو میں کس شے کو چھوڑ کر کس عظیم شے کو چھوڑ کر کس گھٹیا شے کو اختیار کرنے کی طرف جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا کی طرف جا رہا ہوں تو اگر اللہ تعالی کی عظمت پیش نظر ہے تو اس صورت میں اخلاص کا حصول بڑا آسان ہے دوسرا یہ کہ چونکہ اخلاص کا ترک عام طور پر ہمیشہ نہیں عام طور پر ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اخلاص چھوڑا تو ریاکاری آئی تو اب ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ریاکاری کی تباہ کاریوں کو جانے ریاکاری کتنا بڑا گنا ہے اس کی سزا کیا ہے اس پہ عذاب کتنا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے تو ریاکاری کی تباہ کاریوں کو جتنا جانے گا اتنا ہی اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا جیسے جب کسی کو یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے ریاکاری کی نیت سے جہاد کیا ہوگا لڑائی کی ہوگی جنگ کی ہوگی چونکہ نیت ریاکاری تھی لہذا جہنم میں عالم نے علم اس لیے حاصل کیا ہوگا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں ریاکاری کی نیت تھی لہذا جہنم میں سخی نے سخاوت اس لیے کی ہوگی کہ اسے سخی کہا جائے ریاکاری کی نیت ہوگی لہذا جہنم میں تو جب ریاکاری کی یہ آفت اور یہ تباہی ذہن میں ہوگی کہ ریاکاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں میں مشقت بھی کروں گا عمل بھی کروں گا جو آدمی تحجد پڑھ رہا ہے اس نے اپنی نیند تو چھوڑی اپنا بستر تو چھوڑا اپنا آرام تو چھوڑا اس نے اب اگر اس نے ساری زندگی تحجد پڑھی پچاس سال کی زندگی پچاس سال اس نے تحجد پڑھی اگر کسی نے پچاس سال تحجد پڑھی پچاس سال اپنی نیند چھوڑتا رہا بستر چھوڑتا رہا آرام چھوڑتا رہا راحت چھوڑتا رہا اور اس کا سلا اس کو یہ ملے کہ اسی تحجد پڑنے کی وجہ سے کیونکہ ریاکاری والی ہے اسی ریاکاری والی تحجد کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس سے بڑا نقصان کیا یعنی ایک تو یہ تھا کہ پڑھتا ہی نہیں تحجد اگر کوئی نہیں پڑھے تو کیا ہے مستحب ہے مستحب ہے سرکاری دوران میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فسائل بیان فرمائے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار تو نہیں لیکن اگر پڑھتا ہے مشقت برداشت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ریاکاری کی نیت ہے تو جہنم کا مستحق تو ریاکاری کی کا عذاب اور اس کی آفت اگر یہ ذہن میں رہے تو پھر اخلاص کا حصول آسان ہو جاتا ہے تو یہ پہلا باطنی فرض اخلاص دوسرا ہے تفکر فکر کرنا غور و فکر کرنا تفکر قرآن بعد میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ویب رب اللہ تفکروں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تفکر کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں تفکر کی تعریف کیا ہے تفکر کی تعریف ہے معلوم اشیاء جن کا ہمیں علم ہے ان کے ذریعے ہم کسی نامعلوم شے تک پہنچ جائے ہمیں چند چیزیں معلوم ہیں ان کو آپس میں ملا کر ہم نتیجہ یہ نکالے کہ ہمیں ایک نامعلوم شے معلوم ہو جائے جیسے دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی یہ ہمیں ایک شے معلوم دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی یہ ایک شہ معلوم دوسری شے کہ جو شے باقی رہنے والی ہو وہ فنا ہونے والی شے سے بہتر ہوتی جو باقی رہنے والی ہو وہ فنا ہونے والی شے سے بہتر ہوتی یہ ہمیں دوسری شے معلوم تو اب ہم اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے کہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس دنیا سے بہتر ہے جو فنا ہونے والی تو یہ جو اس طریقے سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں اسے تفکر کہتے ہیں تفکر کرنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کا بارک و تعالی نے قرآن پاک میں کم از کم کم از کم پانچ سو سے زیادہ مقام پر سراہد کے ساتھ یا دلالتا تفکر کرنے کا حکم فرمایا یا اس کے بارے میں ترغیب دی جیسے قرآن پاک کی وہ جتنی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وحدانیت کی طرف اشارہ ہے وہ ساری کی ساری آیتیں اس لیے ہیں کہ اس میں غور کرو اس میں تفکر کرو جیسے فرمایا کہ آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے قائم کیے زمین کو دیکھو اتنی وسیع زمین بنائی پہاڑوں کو دیکھو زمین کے اندر میخیں گاڑ دیں بادلوں کو دیکھو اللہ تبارک کا وطالعہ کس طرح اٹھاتا ہے اور اس سے بارش برساتا ہے مردہ زمین کو دیکھو اللہ تبارک وطالعہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے کیسے زندہ کر دیتا ہے اپنی تخلیق پر غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس شے سے پیدا کیا تم کیا تھے اور کیا من گئے درختوں کی طرف غور کرو ایک بیج سے اللہ تبارک وطالعہ کتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے پھلوں پر غور کرو اللہ تبارک کا وطا ایک ہی زمین سے ایک ہی پانی سے ایک ہی سورج کی روشنی سے ایک ہی طرح کی ہوا سے کتنی اقسام کے پھل پیدا فرما دیتا ہے تو یہ قرآن پاک میں اس طرح کی جتنی آئے ہیں ان سب میں کیا ہے کہ غور کرو فکر کرو تفکر کرو اسی طرح قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کے احوال بیان کیے نور علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم موسا علیہ السلام کی قوم عیسا علیہ السلام کی قوم یح علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی حود علیہ السلام کی یہ جتنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ان کی قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے تقریبا تقریبا ہر تذکرے کے آخر میں ملتا ہے اس میں عبرت ہے تمہارے لیے اس میں عبرت ہے تمہارے لیے یا کسی جگہ ہوتا ہے فاتب روح یا عبرت حاصل کرو اے عقل والو اے عطل والو عبرت حاصل کرو تو یہ جو عبرت حاصل کرنا ہے یہ تفکر سے ہوتا ہے ہم جو کسی کا برا انجام سنتے ہیں کہ کھلا آدمی نے یہ کیا نتیجہ یہ ہوا تباہ ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم غور و فکر کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی اس نے یہ کیا اور یہ ہو گیا مجھے بچنا چاہیے اس کا نام تفکر ہے کہ ہم دوسرے کا انجام دیکھ کر اپنا انجام ہم دوسری قوموں کے سن کر اپنی قوم کا حال تو اب قرآن پاک میں جو گزشتہ قوموں کے احوال ہیں ان کا بیان اس لیے کہ ہم فکر کریں اسی طرح قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا جتنا تذکرہ ہے جنت کی نعمتوں کا بیان تاکہ اس میں غور کرو اس میں فکر کرو تاکہ تمہیں نیک آمال کی رغبت پیدا ہو اور جہنم کا تذکرہ عذاب کا تذکرہ کیوں کہ اس کو پڑھو اس میں غور کرو تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو تو قرآن پاک کا اول و آخر جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ تفکر کرنا ہے غور و فکر کرنا ہے جنت کی نعمتوں میں جہنم کے عذابات میں گناہ کے انجام میں نیکوں کے اچھے سلے میں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی عظمت میں غور کیا جائے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہو جب جنت میں غور کیا جائے گا تو نیک آماں سے محبت پیدا ہو جب گنا جب جہنم کے عذاب میں غور کیا جائے گا تو گناہوں سے نفرت پیدا ہو تو یوں تفکر کرنا جو ہے یہ چونکہ ہمیں نیک آمال کی طرف لے جانے والا اور ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے تو ایسا تفکر کرنا بھی ضروری کیونکہ یہ بے فکری یہ بے فکری یہ اس ان چیزوں سے بے فکری جو ہے یہ جہنم اور یہ گناہوں کی طرف لے جانے والے جو آدمی جہنم کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں عذاب کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کرنا بڑا سہل ہو جاتا ہے گناہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہتی کیوں اس لیے کہ اس کے پیش نظر سزا نہیں اس کے پیش نظر اس کا کوئی انجام نہیں تو تفکر کرنا جو ہے یہ دوسرا باطنی عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہے تیسرا باطنی عمل، تفویض تفویض تا فا وا یا اور دعد دعد کے ساتھ تفویض کا مطلب ہے سپرد کر دینا پرانے بعد میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بندے کے بارے میں ومری اد اللہ ان بلباد میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا بے شک وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے یہ ہے تفویض تفویض کا معنی کیا ہے تفویض کا معنی یہ ہے کہ تدبیر کر کے تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا یہ نہیں کہ کام کچھ نہیں کیا اور اللہ کے سے اپنی طرف سے بندہ جو کر سکتا ہے وہ کرے اب نتیجہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ تو تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا یہ تفویض اب جب نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا اب اس کا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب اگر کوئی نقصان ہوگا تو آدمی یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے ذکر کیا تھا اب اگر نقصان ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے آیا لہذا اب میرے لیے دل و جان سے قبول ہے کیونکہ اب یہ مالکو مولا کی طرف سے آیا اب مجھے قبول ہے تو تفویض یہ بنیادی طور پر شعبہ ہے اللہ تعالی کی محبت کا اور اللہ تعالی پر کامل ایمان کا کہ آدمی تدبیر اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے جس کے نتیجے میں اگر اس کو فائدہ پہنچے تو اب وہ اس کو اپنا نہیں شمار کرے جب کام کیا اور اس کا کوئی بدلہ ملا اب اگر اچھا بدلہ ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے ہاتھ کا عمل نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے تو خوبی کو وہ اللہ کی طرف سے شمار کرے گا اور اگر کوئی نقصان ہوا تو چونکہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا کہ جو ہو رہا ہے وہ مولا کی طرف سے ہو رہا ہے اب اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو ہے اچھائی ہوگی تو شکر کرنا آسان ہوگا کیونکہ شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ بنتا ہے تو جب اس نے نتیجہ اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا اور اب اس کو کچھ ملا تو یہ تو اول و آخر اسی پر نظر جما کے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے تو اب اس کے لیے شکر کا حصول آسان ہو اور اگر نقصان پہنچے گا تو صبر کا حصول آسان تو تسلیم و تفویض ہے یہ شکر اور صبر کی طرف لکھے جانے والے اور یہی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے والے تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے والے اس کے حصول کا طریقہ اس کے حصول میں بھی دو چیزیں بنیادی اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت دل میں ہوگی آدمی اتنا ہی تفویض و تسلیم کے مقام پر بڑھتا چلا جائے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی آدمی اپنا معاملہ اتنا ہی اللہ کے سپرد کرے گا اور تفویض جتنی کم ہوگی تو بعضوں کا نتیجہ محد اللہ کفر تک جا پہنچتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو کفریات بولنا شروع کر ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں جیسے کسی کا بیٹا مر جائے وہ بولتا ہے کہ یا اللہ تجھے میرا ہی بیٹا ملا یہ کفریات یہ کفری جملہ بعد اوقات بولا جاتا ہے یا جو ہے کہ یا اللہ اس کی جوانی پہ رہ نہیں آیا کوئی جوان مر جائے یا اللہ اس کے یہ نن منہ بچے کو بھی نہیں دیکھا اس کو بھی مار دیا تو اب یہ جو کفریا جملے ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. اگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر تو یہی یہ کہتا کہ اے اللہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں مگر ہمارا دل تیری رضا پہ راضی تسلیم و تفویض تو یہ ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وشال ہوا تو اڑائی سال عمر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے صحابہ کے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں بیٹے کے فوت ہونے پہ آپ رو رہے ہیں <خصف> فرمایا کہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں اور ہمارا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہے آنکھیں رو رہی ہیں لیکن دل اللہ کی رضا پہ راضی تو یہ تفویض ہوتی کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی رضا پہ راضی رہا جائے جس کے لیے دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے رضا بالقضاء رضا بالقضاء اللہ کی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا تو اب اس تسلیم و تفویض اور رضا بالقضاء چھوڑنے کا نتیجہ کفر درجہ پہنچتا ہے کیونکہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی وہ یہ نہیں کبھی کہے گا کہ یہ اللہ جوانی پہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کبھی کہے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی وہ صرف یہی کہے گا کہ الا آنکھ روتی ہے کہ تبعی رنج ہے تبعی الم ہے مگر دل تیری رضا براضی تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی مسائل اور مشکلات کے اندر شاید سب سے بڑھ کر حاجت ہوتی تاکہ آدمی کی زبان سے شکوہ شکایت نہ نکلیں بے صبری کے جملے نہ نکلیں کلی کفر نہ نکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کے جملے نہ نکلیں تو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ تسلیم و تفویح چوتھا باتری عمل ہے جس کا قرآن پاک میں تقریباً سب سے زیادہ بائی نیم جس کا تذکرہ ہے وہ ہے تقوا اللہ تبارک وطال نے شاید سو سے بھی زیادہ آئے ہوں گی جن میں تقوا کا حکم فرمایا تذکرہ فرمایا متقین کے اوسا بیان فرمایا متقین کے فضائل بیان فرمایا یا ایو الذین ددین آ من تق اللہ حق تعوقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے فتقوا اللہ مستوں تو اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے یا ایو الذین ددینہ آ من تق اللہ وقن اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ الی کل کتاب اللہ ری بفی ہدل <سلام> وہ بلند رتبہ <اتباع> کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہدایت ہے متقین کے لیے تو یوں تقوی کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بکثرت فرمایا گیا تقوی کا معنی ہے عربی لفظ ہے تقوا اس کا معنی ہوتا ہے بچنا وقا یقی یہ اس کا وہ گردان کے اعتبار سے بنتا ہے تقوی کا معنی ہے بچنا کس شے سے بچنے کا نام تقوی ہے ہر اس شے سے بچنا جو اللہ سے دور کر دے تقوی ہر اس شے سے بچنا جو اللہ سے دور کر دے آگے اس سے پھر درجات شروع ہوتے تقوی کا پہلا درجہ ہے شرک اور کفر سے بچنا کیونکہ کفر و شرک اللہ سے دور لے جانے والے سب سے زیادہ دور لے جانے والے تو نمبر ایک شرک اور کفر سے بچنا نمبر دو گمراہی اور بد مذہبیت سے بچنا گمراہ کن عقائد سے بچنا گمراہ عقیدے گمراہ ہونا یہ بھی اللہ سے دور لے جاتے ہیں تیسرا ہے کبیرا گناہوں سے بچنا کبیرا گناہ اللہ سے دھو لے جاتے ہیں. چوتھا ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا صغیرہ گناہ بھی اللہ سے دھو لے جاتے پانچواں ہے کہ جس شے کے بارے میں شبہ ہے جس شہ کے بارے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے پتہ نہیں ناجائز ہے اس سے بچنا کیونکہ جب کسی شے کے بارے میں پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے تو شبہ کی چیز اور شریعت نے شبہ کی اشیاء سے بھی بچنے کا حکم فرمایا تو یہ پانچواں درجہ کے شبہات سے بچنا چھٹا درجہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف التفا چھٹا درجہ ہے مباحات سے بچنا تک سیر سے بچنا کہ مباح اشیاء کی کثرت یعنی اعلیٰ قسم کا لباس بہترین قسم کے کھانے اعلی قسم کی رہائش ہر وقت بن کے رہنا اور ایک اس میں نہیں یعنی ایک سٹینڈرڈ کے اندر رہنا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا نتیجہ عام طور پہ چونکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف جانا ہوتا لہذا تقلیل مباحت کے مباحت کم سے کم استعمال کرنا تاکہ اللہ سے دوری نہ ہو یہ چھٹا درجہ ساتواں درجہ کہ غیر اللہ کی ساتواں درجہ کہ غیر اللہ کی طرف التفاط سے بچنا غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا جو تصوف کا مرتبہ بنتا ہے فنا فلح تو یہ جو ساتواں درجہ ہے یہ تو خواص اولیاء کرام کا مقام چھٹا درجہ تقلیل مباحات یہ جو اعلیٰ درجے کے متقی حضرات ہے یہ ان کا درجہ شبہات سے بچنا یہاں سے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے تو ہمیں بھی بطور خاص حکم ہے کہ ہم شبہات سے بچے اس سے اوپر صغیرہ گناہ اس سے اوپر کبیرا گناہ اس سے اوپر گمرائی بد مذہبیت اور اس سے اوپر کفر و شرک تو تقوہ ان سات درجات میں منحصر ہے یہ سات درجات ہیں تقوا کے تو اب تقوے کا پہلا درجہ فرض تقوے کا پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا یہ تو ایمان دوسرا درجہ کبیرہ گنا سے بچنا یہ فرض تیسرا درجہ صغیرہ گناہ سے بچنا یہ بھی فرض دوسرا درجہ بد مذہبی سے بچنا یہ بھی فرض تیسرا جو ہے وہ کبیرہ گناہ سے بچنا یہ بھی فرض چوتھا سگیرہ گناہ سے بچنا یہ بھی فرض پانچواں شبہات سے بچنا تو شبہات کے بھی درجات ہوتے ہیں کہیں اس سے بچنا واجب ہوتا ہے کہیں اس سے بچنا سنت ہوتا ہے کہیں اس سے بچنا مستحب ہوتا ہے تو یہ اس کے پھر آگے درجات بن جاتے ہیں اس کے آگے کے درجے مستحبات میں سے آتے ہیں تقریر لذات اور تقلیل لذات کرنا تقسیر مباحث سے بچنا غیر اللہ کی طرف التفاق سے بچنا یہ پھر مستحب کے درجات شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تقوی کے درجات ہیں جس میں درجۂ ایمانیات بھی ہے درجۂ فرض بھی ہے اور درجۂ سنت و مستحب بھی ہے تو یہ اس کے مختلف درجات بنتے ہیں تو یہ تقوے کی بنیادی چیزیں کہ تقوے کا معنی بچنا اور بچنا ہر اس شے سے جو اللہ سے دور لے جانے والی ہے. اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے آدمی متقی بنے کیسے متقی بننے کے جو طریقے ہیں وہ تو بیسوں ہیں بی سیوں طریقے لیکن جو طریقے ہمارے لیے آسان اور آسانی میسر آسان بھی ہیں اور آسانی میسر بھی ہیں وہ ارض کرتا ہوں نمبر ایک آدمی اپنا ذہن بنا لے کہ ہر شے سے پہلے وہ کرنا ہے یا اس سے بچنا ہے ہر شے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور اس کی ناراضگی کس میں ہے ہر شے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور اس کی ناراضگی کس میں کسی سے کلام کرنے میں اور کسی سے کلام ترک کرنے میں یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے یا نہیں جس کام میں اللہ کی رضا ہے اسے اختیار کر لے اور جس میں اس کی ناراضگی ہے اس کو چھوڑ دے یہ تقوی کی جان یہ تقوی کی روح کہ ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا اور ناراضگی اپنے پیش نظر رکھے دوسرا دوسرا طریقہ ہے متقین کے متقین کی صحبت اختیار کرنا ہے اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کرنا جو آدمی متقی ہے گناہوں سے بچنے والا ہے گناہوں سے نفرت کرنے والا گناہوں کے بارے میں دوسروں کو سمجھانے والا نیکیوں سے محبت کرنے والا نیکیوں پر عمل کرنے والا نیکیوں کی طرف ترغیب دینے والا با عمل جو ہے آدمی اس کی صحبت اختیار کرے کیونکہ جتنا اثر جتنا اثر کسی کے پاس بیٹھنے اور اس کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے اتنا اثر دنیا میں کسی شہ سے حاصل نہیں ہوتا با اول یک زمانہ سہبت با اولیاء بے صد سد سالہ تاج میر یا اور سہبتے سالے تو رالے کند صحبت تالح برا تالح بنات. نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی اور ولی کی ایک لمحے کی صحبت ہزار سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ہزار سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے آپ نے ہزاروں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ غلط صحبت میں پڑے تو خود بھی غلط ہو گئے غلط صحبت میں پڑھے تو خود بھی غلط ہو گئے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ دوستوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جن لڑکوں کا جن دوستوں کا س, کی ساری گفتگو یا لڑکیوں کے بارے میں یا لڑکوں کے بارے میں یا فلموں کے بارے میں یا شراب کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں یا ہسی مذاق یا تمسک یادر تھے تو جو ایسی صحبت میں گیا وہ ویسا ہی بن گیا جو شرابی کی صحبت میں گیا وہ شرابی بن گیا جو چرسی کی صحبت میں گیا وہ چرسی بن گیا جو رنچی کی سوبت میں گیا وہ رنچی بن گیا اور جو نیک صحبت میں آیا علماء کے پاس بیٹھنا شروع ہوا متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آنا شروع ہوا اجتماع میں آنا شروع ہوا قافلے میں جانا شروع ہوا تو یہ عام میں سے میرے خیال میں جو آپ بیٹھے ہوئے آپ میں سے ایسے بیسوں کے سینکڑوں ہوں گے کہ جو اسی وجہ سے نیک بنے ہوں کہ نیک صحبت اختیار کی تو نیک بنے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ورنہ تو اتوار کا دین ہے آپ ساری رات فلمیں دیکھ رہے ہوتے اور دن کو سو رہے ہوتے تو یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے فرض علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تو یہ نتیجہ کس کا ہے کہ آپ نے اچھی صحبت اختیار کی اس کے نتیجے میں آج مزید اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے آج مزید اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے اور اس اچھی صحبت سے سیکھ کر جو آپ جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر پھر یہی باتیں جاری ہوتی کہ جب آپ نے سیکھی یہ ہیں آپ نے سنی یہ ہے آپ نے کی یہ ہیں تو اب آگے جا کر جب آپ دوسروں سے بات کریں گے تو ان سے بھی یہی بات کریں گے کہ یہ چیز فرض ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ گناہ ہے یہ حرام ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اس کو کرنا اس سے بچنا تو آپ کی بات بھی یہی ہوگی تو سب سے اہم ترین طریقہ تقوی کے حصول کا یا کسی بھی نیک عمل کے حصول کا یہ ہے کہ متقین کی صحبت میں بیٹھا جائے اہل تقوی کے پاس بیٹھا جائے تو ہمارے لیے اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ الحمد للہ دعوت اسلامی کا مدری ماحول کہ جہاں پر ہم اپنے چشمے سر سے جس کی ہزاروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہے کہ آپ کو دلائل سے سمجھانا پڑے کہ نہیں دیکھیں یہ دلیل ہے یہ نتیجہ ہے یہ جناب یہ دلیل ہے یہ نتیجہ نہیں یہاں پر تو یہ ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے بولے کہ بھی آپ بتائیں کیسے ماحول میں آئے تو اچھی صحبت کے فائدے تو آپ اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھتے ہیں اب تو ہم اتنے دیکھ چکے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے وہ بات ایک بالکل معمول کی بات بن گئی ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی نیک آد... کوئی آدمی نیک بنتا تھا تو یہ جھنڈورا مچا ہوتا تھا اس کے بارے میں نیک بن گیا فلاں بندہ تو یہاں تو ماشاءاللہ ہر دن ڈھیروں ڈھیر اور اس قدر کثرت کے ساتھ لوگ نیک بن رہے ہیں کہ ان کی تعداد کتنا مشکل ہے تو یہ اچھی صحبت اور اچھے ماحول کی برکتیں تو اچھی صحبت ہے یہ تقوا کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور ایک اور طریقہ وہ ہے متقین کے احوال پڑھنا متقین کے حالات پڑھنا ان کی سیرت پڑھنا ان کے تقوا کے واقعات پڑھنا یہ تقوا حاصل کرنے کا طریقہ بزرگان نے دین نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کے حالات پڑھنا بزرگوں کے حالات پڑھنا یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے برابر ہے بزرگوں کے حالات پڑھنا یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے برابر ہے آپ تصور یہ کرے کہ جو حال اس بزرگ کا میں پڑھ رہا ہوں جو حکایت میں اس بزرگ کی پڑھ رہا ہوں گویا میں اس بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو جب آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں گے کہ واقع تن آپ اس بزرگ کے پاس ہیں اور اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں تو بزرگوں کے حالات پڑھنا جو ہے یہ تقویٰ حاصل کرنے کا بڑا مفید ذریعہ ہے پانچواں باتنی عمل پہلا اخلاص دوسرا تفکر تیسرا تفیض و تسلیم چوتھا تقوا اور پانچواں ہے توازو آجزی اختیار کرنی اللہ تمہارے کو وطانہ ارشاد فرماتا ہے وہ ایباد الرحمان اللہ یمسون الرد ہؤنا اور رحمان کے بندے جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں اکڑ کر سینہ پھلا کر سینہ اکڑا کر نہیں بلکہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وہ ایباد الرحمان اللہ یمشون الردی ہؤنا اور رحمان کے بندے جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں اور سرکار دو عن صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرایا منتواد رفا اللہ جو اللہ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے جو اللہ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے توازو دو طرح ہے ایک ہے توازو اللہ کی بارگاہ میں اور ایک ہے توازو اور آجزی لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور ایک لوگوں کے سامنے آجزی اللہ کی بارگاہ میں آجزی اس کے بکثرت درجات و فرض ہیں بکثرت درجات و فرض جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کیا ہے ہم اپنی پیشانی جو ہمارے بدن کا سب سے بہتر اور افضل ترین حصہ ہے اسے ہم خاک پر رکھ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ تو نماز اللہ کی بارگاہ میں توازو اور آجزی کی ایک صورت اسی طرح اور جو اللہ تعالی کے بارے میں ہمارے عقائد ہے اس میں بکثرت وہ پہلو ہے کہ جس میں ہماری طرف سے آجزی ہے اور بندے کا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا تحفہ آجزی ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آجزی لے کے آیا اطاش یاد و لس یہ بات یہ ساری چیزیں آجزی کہ تمام بدنی عبادتیں تمام مالی عبادتیں اور تمام زبانی عبادتیں اے اللہ سب تیرے لیے تو ہماری ساری عبادتیں ظاہری باتنی جسمانی روحانی مالی بدنی یہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں یہ بندے کی طرف سے آجسی قل ان صلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ ابلا نمی محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو بندے کا سب کچھ اللہ کا ہے یہ آجی کی ایک صورت کوئی نقصان ہو جائے اصیز بہت ہو جائے ہم پڑھتے ہیں انا لا ال راجیہ اے اللہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے انا لِلَّهِ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو نقصان ہو گیا اور آدمی شکوا شکایت کی بجائے اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارا عزیز فوت ہو گیا ہمارا قریبی مر گیا ہمارا تو نقصان ہو گیا اے اللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے ہم تو ہیں ہی اللہ کے تو یہ آجزی کی صورت کہ بندہ اللہ کے سامنے آجزی کرتا ہے پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آجزی کی ایک صورت یہ ہے پھر اس کے آگے درجات ہیں وہ درجات ہیں وہ اوریا کرام کے مراتی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں یا تقوے کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں جتنی اللہ کی عظمت دل میں ہوگی آدمی میں اتنی آجزی پیدا ہوگی اب جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں عام کسی آدمی سے متاثر ہیں کہ یہ بڑا متقی بڑا نیک بڑا علم والا ہے تو آپ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ بھائی وہ آپ سے آپ کی خدمت میں عرض ہے بڑا آدمی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے تو ہم کیا حضور کیوں گناہگار کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارا محاورہ ہے کیوں گناہگار کرتے تو آپ اس کے ارے حضرت ہماری کیا اوقات ہے یا ہم کوئی آدمی کسی بزرگ کی خدمت کرے اور بزرگ جو ہے وہ چند آدمیوں کے سامنے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے ماشاءاللہ اللہ بڑے شفیق ہیں اور کرم نوازی فرماتے رہتے ہیں اور جو ہے بہت ان کی مہربانیاں ہیں تو اب اگر وہ مرید ہے یا وہ شاگرد ہے یا وہ متوسل ہے وہ عقیدت رکھنے والا عقیدت مند ہے وہ کیا کہے گا ارے حضور ہم کیا ہماری اوقاتی کیا یہ کیا ہوتا ہے یہ آجزی ہوتی تو اب جس کی جتنی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے اس کے سامنے ہم آجزی اتنی ہی زیادہ کرتے ہم اپنے بھائی کے سامنے جو آجزی کریں گے اس سے بڑھ کر اپنے باپ کے سامنے کریں کیوں اس لیے کے باپ کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہے جتنی باپ کے سامنے آجزی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اپنے استاد کے سامنے آجزی کرتے ہیں کیوں اس لیے کے استاد کی علمی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی جتنی استاد کے سامنے آجادی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اپنے پیر کے سامنے آزادی کرتے ہیں کیوں اس لیے کے پیر کی عظمت ان سے زیادہ ہوتی تو جس کا مرتبہ جتنا بلند ہے اس کے سامنے آجزی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو سب سے بڑا مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے سامنے آجزی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی تو اللہ کے سامنے آجزی کی انتہا تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو لاشیں سمجھے اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے یہ سمجھے کہ میرا تو وجود ہی نہیں میں کچھ بھی نہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہی کی کرم اسی کی رحمت اسی کا سارا کچھ ہے تو یہ آجزی اور توازوں کا مرتبہ ہے یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے آدمی کا ولایت کی طرف قدم اتنا بڑھتا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آج بھی اسی کے آگے درجات ہیں جن کا نام لینا بھی جو ہے وہ ہر جگہ مناسب نہیں ہوتا کہ کہ بہت اعلی سے اعلیٰ مرتبے ہیں بزرگان دین نے جو بہت ساری اصطلاحات دقیق اور پیچیدہ سفر کرام نے جو بیان فرمائی ہے بیسیکلی وہ آجزی ہی کے بہت اعلیٰ درجے کے مرتبے یہ آجزی اللہ کی واردہ میں دوسری آجزی ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آجزی یہ بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ آجزی جب لوگوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے تو تکبر شروع ہوتا ہے آجزی جب لوگوں کے سامنے ختم ہوتی ہے تو تکبر شروع ہوتا ہے یا خود پسندی شروع ہوتی خود پسندی کیا ہوتی کہ میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں یہ خود پسندی اب یہ کب شروع ہوئی آجزی تو یہ تھی کہ میں کہتا کہ وہ بہتر ہے میں کم تر ہوں آجزی تو یہ ہوتی کہ ہم دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں اب اگر ہم دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھ رہے تو یا تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے اور یا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ اس کو حقیر بھی سمجھیں گے دوسرے کو حقیر بھی سمجھیں اگر صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھا تو خود پسندی اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسرے کو حقیر بھی سمجھا تو تکبر اور تکبر حرام تو اب توازوں اور آجزی کی ایسی صورت جو تکبر سے بچانے والی ہو وہ فرض توازو لوگوں کے ساتھ یہ ہے لوگوں کے لیے توازوں کا مطلب یہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے ذہن میں آئے سوال یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے نمازی روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکات دیتا ہے اماما بھی ہے داڑھی بھی ہے اور بھی نیک عمل کرتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے علم والا بھی یہ ہو گیا ایک طرف دوسری طرف ایک آدمی ہے نماز وہ نہیں پڑھتا روزہ وہ نہیں رکھتا حج فرد ہے وہ نہیں کرتا رہا وہ نہیں دے رہا برے اعمال وہ کرتا ہے گناہوں میں وہ مبتلا ہے یہ نیک آدمی اس کو اچھا سمجھے کیسے نمازی بے نمازی کو سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے روزہ دار بے روزہ کو سمجھے یہ مجھ سے اچھا ہے داڑھی والا داڑی منڈے کو سمجھے یہ مجھ سے اچھا ہے یہ ہوگا کیسے ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں نیک عمل کر رہا ہوں پھر یہ مجھ سے اچھا کیسے تو یہاں دو چیزیں ایک ہے اعمال کی کثرت امال کی کثرت نمازی بحیثیت نماز نمازی بحیثیت نماز بے نمازی سے اچھا ہے روزادار بحیثیت دار بے نمازی سے اچھا ہے حجی بحیثیت حاجی حج حاج نہ کرنے والے سے اچھا ہے زکات دینے والا بحثیت زکات دینے والے کے زکات نہ دینے والے سے اچھا یہ جی ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن چونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا کوئی ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ اس کا وہ ایک نیک عمل دوسرے کے سارے اعمال سے بڑھ جاتا ہے دوسرے کے سارے عمل سے بڑھ جاتا ہے تو اب نیک آدمی یہ سمجھے نیک آدمی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس ظاہری گناہگار آدمی کا کوئی عمل اس ظاہری گناہگار آدمی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بڑھ کر ہو اس کا کوئی عمل جو میں نہیں جانتا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ کر ہو اب اس کی مثال ارض کرتا ہوں بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار آدمی تھا بڑا عبادت کرنے والا روزہ نماز ذکر اللہ ان کاموں میں مشغول لینے والا ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ کی بارک میں اس کا اتنا مرتبہ تھا کہ جب وہ دھوپ میں بیٹھتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا کتنا نیک اتنا نیک کہ دھوپ میں بیٹھتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا ایک گناگار آدمی نے اس کو دیکھا اس نے کہا ماشاءاللہ کیا مرتبہ ہے اس کا اتنا نیک دھوپ میں بیٹھا بادل نے سایہ کیا ہوا دھوپ ہے نے کہا کہ یار میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں ان کے پاس نیک آدمی ہے ان کی صحبت میں بیٹھوں گا سایہ بھی مل جائے گا ان کا فیض بھی مل جائے گا وہ گناگار آدمی اٹھا اور جا کر یہ کس لیے سے آیا کہ میں گناگار یہ نیک میں ان کی صحبت میں بیٹھوں گا فیض ملے گا اور اللہ تعالی کرم فرمائے گا اب جب وہ گناگار اس نیک آدمی کے پاس آیا تو اس نیک آدمی کے دل میں آیا کہ یہ گناگار میرے پاس کہاں سے آ وہ گناگار تو آجزی کر کے آیا اور یہ نیک جو ہر اعتبار سے اس پر فائک یہ آجزی کو چھوڑ کے بیٹھ گیا یہ توازوں کو چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ گناگار میرے پاس کہاں سے آ یہ دل میں خیال کر کے وہ اپنی وہ نیک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کے چل پڑا وہ نیک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کے چل پڑا وہ نیک آدمی اٹھ کے چل پڑا بادل اس کے ساتھ جانے کی بجائے گناگار کے سر پہ کھڑا رہا گناگار کے سر پہ کیوں اس لیے کہ اس کی آجزی نے اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھا دیا تو اب یہ گناگار یہ فاصل یہ فاجر وہ نیک متقی پرہیزگار نمازی روزہ دار وہ خدا کا ذکر کرنے والا لیکن آجزی کی وجہ سے آجزی کی وجہ سے اللہ نے اس گناہگار کا مرتبہ بلند کر دیا اور اس نیک آدمی کا مرتبہ نیچے کر دی. تو یہ وہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک آدمی گناہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے کیسے کہ میں اچھا بھلا نمازی ہوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں میں اور بھی نیک عمل کرتا ہوں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں مسائل بھی سیکھتا ہوں میں سارا کچھ کر رہا ہوں یہ گناگار ساری رات فلمیں دیکھنے والا نماز یہ نہیں پڑھتا روزہ یہ نہیں رکھتا حج فرد یہ نہیں کرتا زکات فرد یہ نہیں دیتا گناہ سارے یہ کرتا ہے میں اس کو اپنے سے بہتر سمجھوں کیسے تو اس کا حل یہ ہے کہ آجزی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے جو نیک آدمی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی باتنی عمل ایسا ہو اس کا کوئی بات عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہو اور میرا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے میرا مرتبہ ہی کوئی نہ ہو تو اپنے بارے میں بدگمانی اپنے بارے میں بدگمانی اور دوسرے کے بارے میں حسن زن رکھنا یہ آجزی کی بنیاد ہے اپنے بارے میں بدگمانی اور دوسرے کے بارے میں زن رکھنا نیک ومان رکھنا یہ آجزی کی بنیاد ہے اور یہ ہوتا بھی ہے میں آپ کو ارض کروں یہ ہوتا بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ جو نیک آدمی ہے نیک امال فرض ہیں جو اپنی جگہ وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو نیک نیک آدمی یا جو نیکیاں کرنے والا اپنی نیکیوں کے بنا پہ آجزی چھوڑ کے بیٹھا ہوا اس کے لیے میں ارض کر رہا ہوں کہ بی سی عمرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جاہل متلق کوئی علم نہیں اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی توحید اتنی کامل ہوتی ہے اس کا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ بڑا نیک اور فاضل آدمی اس کے برابر نہیں ہو سکتا یہاں پر آپ ایک اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک بڑا درمیانے درجے کا سمجھدار اور اچھی معلومات رکھنے والا آدمی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بد مذہب آدمی اس کو آ کے کوئی باتیں بتانے لگتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی آدمی جو پہلے بڑے ماشاءاللہ مضبوط نظر آتے تھے اور بڑے آمنے آپ کو سمجھتے بھی تھے کہتے بھی تھے لیکن کیا ہوا کہ کسی نے آگے ان کو وسوسہ ڈالا دلائل سمجھائے ہاں ٹھیک ہے بھائی صحیح یہ گیا اور دیہات کا بالکل ان پڑھ آدمی جس نے علی سے آگے بے نہیں پڑھی اس پہ سو آدمی مل کے کوشش کر رہے ہیں وہ آخر میں سب سے آخر میں ایک ہی کہتا ہوں بھائی معا یار میں نہیں چھوڑنے والا ایمان اس کا مضبوط ہے وہ ان پڑھ ہے وہ ظاہری تبا سے کچھ نہیں ہے ایمان اس کا مضبوط ہے اسی طرح بڑے بڑے آپ کو فاضل اور بڑے اچھے لوگ نظر آئیں گے آپ کبھی غم کے موقع پہ دیکھیں ان کی حالت کیا ہوتی کہاں کا صبر اور کہاں کا جو ہے وہ تسلیم و تفریح پتہ ہی کوئی نہیں اور ایک طرف آپ کو دیہات کی بوڑھی عورت ملے گی بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا بس جیسے اللہ کی رضا جی جیسے اللہ کی رضا مولا راضی ہے تو ہم بھی ہی راضی ہیں جی اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا مولا راضی تو ہم بھی ہی راضی ہیں جی اللہ نے کیا اللہ کے کرنے میں حکمت ہوتی ہے یہ اس کے جملے ہوں گے جو ان پڑھ ہے جس نے کچھ نہیں پڑا ہوا اور ایک طرف یہ پڑھا لکھا اور ظاہری نمازی مصیبت آئی تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ہمارے سامنے ظاہری اعتبار سے نیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے توکل میں اسے اپنے اوپر ایمان میں اسے توحید میں اسے تسلیم و تفویض میں اسے صبر و شکر کے اندر اتنا مضبوط بنایا ہو کہ اس کا وہ ایک عمل جو ہے وہ دوسرے کی زندگی کے سارے امال سے بہتر ہو کیونکہ سب سے بڑا فیصلہ تو دل کے امال پہ ہوتا ہے دل کے اعمال جو ہے یہ تقوے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے دیگر آمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے افضل ہے اور فرمایا کہ ظاہری اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شے کی وجہ سے جو ان کے دل میں ہے جو ان کے دل میں ہے تو بظاہر ہمیں گناگار نظر آنے والے کے دل میں پتہ نہیں ایمان کتنا مضبوط اللہ تعالیٰ پر توکل کتنا مضبوط میں پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ دنگ رہ جاتا ہے آدمی ان کے توقل کے اوپر ایسا نقصان ہوا ایسا نقصان ہوا کہ جس کے کہے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل الٹ کر رہ جائے تو ان سے تعزیت کی کہ بڑا نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے اللہ تعالیٰ بدل آپ کو عطا فرمائے ان کا آگے سے جواب سن کے حیران کہ پھر کیا ہوا اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا اللہ اور دے دے گا اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا اللہ اور دے دے گا اب ظاہری اعتب سے نہ اس داڑی تھی نہ امام تھا اور نہ وہ نمازی تھا نہ اس کے کوئی اور نیکا امال سامنے تھے اور بہت ساری برائیوں کا جو ہے وہ ذاتی طور پہ علم تھا لیکن اس کا جواب سن کے اس کا توقر سن کے اس کا صبر کا مقام دیکھ کے دنگ رہ گیا تو ایسے آپ کو بہت سارے ملیں کہ اچھے والے آدمی جو ہے وہ شکوے کرتے نظر آئیں گے اور ظاہری طور پر بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ماشاء اللہ ایسے ہی ان کا ایمان مضبوط ہوگا ان کا اللہ طرف ایسا بھروسہ ہوگا تو یہ ہم جو ہے دوسروں کے بارے میں یہ سمجھیں ظاہری اعتبار سے اب ہمارے سامنے اگر دو آدمی اب یہاں پر ایک فرق یاد رکھے یہ نہ ہو کہ مسئلہ جو ہے وہ الٹ یاد ہو جائے ایک ہے ہمارے سامنے ایک آدمی اور یہ دوسرا آدمی یہ نمازی یہ بے نمازی ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے گمان میں اس سے اچھا ہے یہ نمازی ہمارے گمان میں اس بے نمازی سے اچھا ہے یہ ہے جب ہم دوسروں کے بارے میں غور کریں اور ایک ہے اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں غور کرنا یہ جو ابھی میں نے تفصیل کی ہے یہ بھی یہ والی ہے اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں دوسروں پر فیصلہ نہیں کریں گے کہ ایک طرف ہمیں جو ہے وہ انتہائی متقی آدمی نظر آئے اور دوسری طرف فاسی کو فاسی نظر ہے تو ہم بولے ہو سکتا ہے یہی اچھا ہو بھائی تو دوسروں کے بارے میں یہ فیصلہ اور فتوا دینے کی ضرورت نہیں دوسرے کے بارے میں یہی کہیں گے کہ بھائی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں ہم تو ظاہر کے مکلف ظاہرا ہم اسے نیک دیکھ رہے ہیں اسے گناہگار دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری نظر میں اچھا ہے یہ ہماری نظر میں اچھا نہیں لیکن اپنے بارے میں ہم یہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہم ظاہری طور پر بڑے عمل کرنے والے لیکن وہ دوسرا ظاہری طور پہ عمل نہ کرنے والا اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہو سکتا جو ہم سے بڑھ کر اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کسی کے عمل کے بارے میں ہم اس پہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے پتہ چلا کہ پندرہ آدمیوں کا گھر وہی وہ چلا رہا تھا یتیموں کی پرورش وہی وہ کر رہا تھا یتیموں کی لکھائی پڑھائی ساری وہی وہ کر رہا تھا اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو اس لیے اپنے اور دوسروں کے حوالے سے آجزی اختیار کرنا یہ ضرور ہے اب یہ عالم اور غیر عالم دونوں کے لیے یہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ نیک آدمی اور ظاہری طور پہ جو نیک آدمی نہیں ہے دونوں کے لیے نمازی بے نمازی دونوں کے لیے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ میرے اعمال میں نقص اور کمی ہو سکتی ہے اور گناہ میرے زیادہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے تو یہ آجزی اور توازوں کے بارے میں چند چیزیں عرض کی اب اللہ کے سامنے آجزی اس کا, اس کے حصول کا طریقہ کہ اللہ کی عظمت پیش نظر ہے جتنی اللہ کی عظمت پیش نظر ہوگی اتنی آجزی پیدا ہوگی اور دوسروں کے سامنے آجزی کرنا اور لوگوں کے سامنے آجزی کرنے کا طریقہ کیا کہ آدمی اس کے بارے میں حسن زن کا شکار ایبو سے پاک جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا امبیا معصوف فرشتے معصوص اولیا محفوظ ٹھیک ہے اور ہم ولی بھی نہیں ہم اس سے نیچے تو ہم آم آدمی ہیں تو اس لیے ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں گے کہ ہمارے گنا زیادہ ہماری نیکیاں کم پھر اب اس میں ہر آدمی اپنی اچھی سوچ کیسے کر سکتا ہے ایک سرے مثال ارض کرتا ہوں اس سے ہر آدمی اور کر سکتا ہے بوڑھا آدمی جوان کے بارے میں یہ سوچے بوڑھا آدمی جوان کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ جوان ہے اس کی عمر چھوٹی ہے اس کے گناہ تھوڑے ہیں اس کی عمر تھوڑی ہے اس کے گناہ تھوڑے اور جوان آدمی بوڑھے کے بارے میں یہ سوچے اس کی عمر زیادہ ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہے اس کی عمر زیادہ اس کی نیکیاں زیادہ تو یوں جب ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اچھے پہلو کے اعتبار سے سوچے گا تو دل میں آجزی پیدا ہوگی اور ایک آجزی کا حل حدیث آجزی حاصل کرنے کا طریقہ سرکار دو ارشاد فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری آجزی کے مقابلے میں تکبر یہ نا فرمایا جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری اور یہ اتنا پیارا نسخہ ہے اتنا پیارا نسخہ ہے کہ آپ اس پہ غور کر لیں ایک, ایک سیڈ ہے اس کے نیچے ایک ہزار ملازم کام کرتے اس کی فیکٹری میں اب اگر وہ سیٹھ آ کر تو مزدور اس کا روڈ کے اوپر کھڑا ہوا اور وہ آگے سلام لیتا السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو بتائیے تکبر رہے گا وہاں پر کہ ایک آدمی گاڑی سے اتر کے آ کے غریب مزدور کو روڈ پہ کھڑے ہوئے آ کے سلام کر رہا ہے تو یہ تو ماشاءاللہ بہت آنا کر کی آج اسی طرح ایک ظاہری طور پہ بڑا نیک آدمی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو بالکل ہی کوئی عجیب و غریب ہے اس سے حسن نیت کے ساتھ جا کر اگر وہ سلام لیتا ہے تو یہ آجزی ایک مالدار آدمی غریب آدمی سے آ کر محبت سے سلام لیتا ہے یہ آجزی تو سلام میں پہل کرنا آجزی کے حصول کا بڑا اعلیٰ طریقہ ہے اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں لیکن ان پہ غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے نماز با جماعت پڑھنا نماز باز آماز پڑھنا بھی آزادی کا طریقہ کیوں کہ نماز باز آماد میں سب برابر کھڑے ہیں اور ہو سکتا ہے غریب آگے کھڑا ہو امیر پیچھے کھڑا ہو تو وہاں جا کے سب برابر ہو گئے اب اگر اس کو کوئی سوچ بھی لیتا ہے صاحب کہ جیسے ہم یہاں پر سب برابر ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب برابر ہیں اور نیک امار میں ہو سکتا ہے دوسرا ہو تو یہ آزادی پیدا کرنے کا طریقہ یہ تھا پانچواں باتنی عمل چھٹا باتنی عمل ہے توبہ توبہ کے بارے میں بھی بکثرت آیات اور کثیر احادیث موجود ہیں اللہ وجل انشاد فرماتا ہے یا او حلدین آ منو توبت مسوحا اے ایمان والوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو توبت نصوحا سچی توبہ کرو توحبت نصوحا ایسی توبہ کہ جس میں دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کرنا جانا دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کرنا جانا یہ توحبت ہے توبہ کی تعریف کیا توبہ کسے کہتے جیسے نا کہ زبانی بول دیا یا اللہ میری توبہ تو یہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ توبہ نہیں باقی وہ بالکل ہی جالب کے چہرے پہ دو تھپڑ مار کے بولیا میں نے توبہ کی وہ تو ویسی توبہ نہیں توبہ کے تین رکن ہیں تین اس کے بنیادی چیزیں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو ہے شرمندگی گناہ پر شرمندہ ہونا اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر گناہ پر شرمندہ ہونا یہ ہے سب سے بنیادی چیز اور بعض نے کہا کہ صرف یہی توبہ ہے بعض علماء نے تو فرمایا کہ توبہ کا ایک رکن ہے اور وہ یہ ہے اور اکثر نے فرمایا کہ تین رکن ہیں نمبر ایک گناہ پر شرمندہ ہونا نمبر دو جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا گنا بھی چلتا رہے اور توبہ بھی چلتی رہے تو یہ توبہ حقیقی توبہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور اس کے ساتھ بول رہا ہے کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں اور ارادہ بھی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھوں گا تو یہ کوئی توبہ نہیں شرمندہ ہونا جس گنا سے توبہ کی اس گنا کو چھوڑ دینا اور آئندہ اس گنا سے بچنے کا ازم مسمم کرنا آئندہ اس گناہ سے بچنے کا ازم مسمم کرنا پختہ ارادہ کرنا کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا یہ تین چیزیں ایک ماسی کے اعتبار سے ایک حال کے اعتبار سے ایک مستقبل کے اعتبار سے پھر یہاں پر توبہ میں ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے اگر توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو وہ تلافی بھی کرنی ہوگی وہ تدارک بھی کرنا ہوگا جیسے نماز نہیں پڑھی نماز چھوڑ دی روزہ چھوڑ دیے اب ایک توبہ یہ کہ دل میں شرمندگی اور روزہ نہ رکھنا نماز نہ پڑھنا اس کو چھوڑے گا آئندہ ہمیشہ روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا عزم کرے گا اب اس کے ساتھ یہ کہ جو نمازیں چھوڑی اور جو روزے چھوڑے وہ ادا کرے گا کیونکہ تلافی ممکن ہے یہاں پر تو ان کی تلافی کرے گا کہ ان کو ادا کرے گا ان کی قضا کرے گا اور اگر اس کا تعلق حقوق یہ بات کے ساتھ تو حقوق العباد میں پھر دو پہلو نمبر ایک اگر تو اس کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہے تو اس کی تلافی کرے گا کسی کا مال اگر چرایا تو مال واپس کرنا پڑے گا مال چھینا تو مال واپس کرنا پڑے گا تو اگر حقوق العباد میں اس کی تلافی ممکن ہے تو وہ تلافی کرے گا دوسرا اس کے ساتھ بکثرت صورتیں وہ ہیں بکثرت ساری نہیں بکثرت صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی جیسے غیبت کے بارے میں ہے, کسی کی غیبت کی اگر تو اسے پتا نہیں کہ اس آدمی نے میری غیبت کی ہے اگر تو پتا نہیں اسے تو پھر تو اس کے لیے صرف استغفار کرے گا اور اگر جس کی غیبت کی اسے پتا چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اب اس سے معافی بھی مانگنی ہو اب اسے جا کے معافی بھی مانگنی تھی. اسی طرح اگر کسی پر ظلم کیا تھا کسی کے تھپڑ مارا تھا کسی کو گالی دی تھی کسی کو برا کہا تھا کسی کا مذاق اڑایا تھا کسی کو ضلیل کیا تھا کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا تھا اگر ایسا کوئی بھی کام ایزا والا کیا تھا تو اب اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ گالی دی تھی میں اس سے آپ کی بارگاہ میں معافی کا طلبدار ہوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر معافی بھی ایسی ہو کہ جس جو جس کو کہنا کہ شرع صدر کے ساتھ معافی شرع صدر کے ساتھ معافی یہ ہوتی ہے کہ اپنا دل بھی پورا معافی مانگ رہا ہے اور معافی ایسے انداز میں مانگی کہ سامنے والا بھی سمجھے گا یہ معافی مانگ رہا ہے صرف اتنا بتائیے سوری یار وہ کر دیا تھا نا میں نے سوری تو اتنی سی معافی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ صرف ہیلو ہائی کر رہے ہیں یہ معافی نہیں ہے معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعات میں شرمندہ ہیں واقعی شرمندگی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں اس پر شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں نہ یہ کہ بس جو نا وہ اڑتے اڑتے الفاظ کے اندر بول دیا اور نکل گئے تو وہ بچا اس کو بھی بتانا چلے گا یہ معافی مانگ کے گیا یا ویسے ہی اسلام لے کے گیا مجھ سے تو اس طرح کی معافی نہیں معافی اپنے دل کی شرمندگی کے ساتھ اس کے سامنے یہ کہنا کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو حقوق العباد کے اندر اگر تلافی والی صورت ہے تو تلافی کرنی اور دوسری صورت اس کے ساتھ کہ تلافی کے علاوہ اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی بکسر صورتوں میں تو یہ توبہ کے دو پہلو حقوق اللہ کے اعتبار سے توبہ اور حقوق العباد میں توبہ اب توبہ کا دل میں جذبہ پیدا کرنے کا طریقہ کہ آدمی توبہ اس کو توبہ کی توفی کیسے ہو اس کے دل میں توبہ کی رغبت کیسے پیدا ہو اس میں کئی طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے اور یہ بڑا ہی مفی طریقہ ہے کیونکہ اس ایک طریقے میں فائدے بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ آدمی خلبت میں بیٹھ کر ابھی توبہ نہیں کر رہا ابھی توبہ کی رغبت پیدا کر رہا ہے اپنے اندر کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالی کے اس بندے پر جو بندہ سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر احسانات کو یاد کرے اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ظاہری باطنی جسمانی روحانی خلبد و جلبت کے نشیش و برخاست کے اپنی فیملی کے اعتبار سے دوستوں کے اعتبار سے ملک کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کریں جیسے ایک معمولی سا تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو معمولی نہیں حقیقت بہت بڑا ہے لیکن کرنے کے اعتبار سے معمولی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے یہ پوری دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ٹکے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے اگر آنکھیں نہ ہوتی کان نہ ہوتے تو بہرے ہوتے دماغ نہ ہوتا تو پاگل ہوتے ہوا نہ ہوتی تو سانس نہ لیتے سانس نہ لیتے تو مر جاتے پانی نہ ہوتا تو سے مر جاتے رزق نہ ہوتا تو بھوکے مر جاتے آنکھیں دی دیکھ رہے کان دیئے سن رہے عقل دیے سمجھ رہے ہوا دیے سانس لے رہے رسک دیے کھا رہے سر سے بوتر ایک ایک انگ میں ایک ایک عزم میں اللہ تبارک وطالعہ نے لاکھوں نعمتیں رکھی ہوئی ان تو نعمت اللہ لا تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں تو اب اپنے اوپر اللہ تعالی کی ایک ایک نعمت کو یاد کرے اور اپنی ایک ایک نافرمانی کو یاد کرے کہ نعمت کے بدلے میں فرما برداری ہونی چاہیے نعمت کے بدلے میں شکر ہونا چاہیے نعمت کے بدلے میں اطاعت ہونی چاہیے نعمت کے بدلے میں خوشی ہونا چاہیے نعمت کے بدلے میں دل میں آجزی ہونی چاہیے نعمت کے بدلے میں دل جھک جانا چاہیے اور یہاں نافرمانی ہو رہی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور میں نماز نہیں پڑھ رہا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں روزے نہیں رکھ رہا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں ذکر اللہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں گناہوں میں پڑا ہوں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں فلا فلا گنا کر رہا ہوں تو یوں اگر آدمی تھوڑا اپنا محاسوہ کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرے اور اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کو گنہ شمار کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں دل میں شرمندگی پیدا ہوگی اور یہ شرمندگی آدمی کو توبہ کی طرف لے کے جائے تو یہ ایک طریقہ دل میں توبہ کی رغبت پیدا کرنے کا اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ایک ایک کر کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے دوسرا یہ گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذاب بار بار پڑے سنے اور سوچے گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذاب بار بار پڑے سنے اور اس پر سوچیں ایک مرتبہ پڑھنا میں عرض کروں کہ بعض اوقات ایک مرتبہ چوٹ لگ جاتی ہے جیسے ہوتا نا ایک آدمی ایک مرتبہ پڑھا یا سنا دل میں چوٹ لگی توبہ کر لی لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا کیوں? اس لیے کہ دل پر زنگ کی تہ بڑی گہری ہو چکی پرت پہ پرت چڑھتے گئے تہ پر تہ چڑھتی گئی خول پہ خال چڑھتے گئے اب وہ گناہوں کی تہیں اور وہ میل کے خول وہ محض ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے سے دور نہیں ہوتے کپڑے پہ معمولی داغ ہے ایک مرتبہ دھلائی سے صاف ہو جائے گا اور اگر داغ اس پہ دبا کے چڑھا ہوا اور دو سال تک وہ دھو مٹی میں پڑا ہوا تو اب وہ ایک مرتبہ کی دلائی سے صاف نہیں ہوگا اس کو بار بار دھونا پڑے گا بار بار دھونا پڑے گا مختلف طریقوں سے دھونا پڑے گا آلہ سے اعلیٰ صابن کے ساتھ دھونا پڑے گا تو دلوں پر جو گناہوں کی تہیں اور میل کے خول چڑے ہوئے وہ محد ایک مرتبہ جہنم کا عذاب پڑھ کر یا سن کر یا گناہوں کی وعیدیں پڑھ کر یا سن کر وہ فوری طور پہ عام طور پہ دور نہیں ہوتا اس کو بار بار پڑھنے کی حاجت ہوتی دل میں وہ جاگوسی ہو جائے اتنا جاگوسی ہو جائے کہ جب گنا کی طرف ہاتھ بڑھنے لگے تو وعیدوں کی پوری فہرست جو ہے وہ دماغ میں آ جائے جہنم کے عذاب کو پوری فہرست دماغ میں آ جائے اب گنا سے بچنا آسان ہوگا اور اب آدمی توبہ کی طرف آ کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے تو توبہ کا دوسرا طریقہ دو توبہ کی رغبت پیدا کرنے کا اور توبہ کے جو ہے وہ فرض کے حصول کا دوسرا طریقہ کہ آدمی گناہوں کی وعدے اور جہن کے عذابات کو پڑے سنیں بیانات ہیں امیر علیہ سنت کے بیانات خاص طور پہ پر جو پرانے بیانات ان کو سنیں قبر کی تاریخی قبر کے بارے میں جو ہے قبر کی پہلی رات مردے کی بے بسی مردے کے صدمے بد نصیب دلہ تو اس طرح کی جو کیسرس اور سیریز ہیں ان کو سنیں ان کے جو بیانات ہیں وہ پڑھیں اس کے علاوہ جو اور عذاب اور گناہوں کے بارے میں سیریز کیسرس اور کتابیں ہیں ان کو پڑھے سنے تو دل میں توبہ کا جذبہ راسک ہوگا تیسرا طریقہ جو مشاہدہ تن اور تجربہ تن نہایت ہی مفید ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے اچھے ماحول میں بیٹھے اچھی صحبت میں بیٹھے جتنا اثر اس طریقے سے ہوتا ہے عام طور پر دوسرے طریقوں سے نہیں ہوتا کہ آدمی جب نیک اجتماع میں بیٹھتا ہے جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہے جب آدمی ان میں بیٹھتا ہے بیان سنتا ہے ذکر کرتا ہے دعا مانگتا ہے اب اس کے ارد گرد سارے کے سارے توبہ کر رہے ہیں سارے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں سارے اپنے گناہوں پہ رو رہے ہیں سارے گناوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں اس مجموعی جو ماحول کا اثر ہوتا ہے اور اس پر جو اللہ تعالی کی برکت اور رحمت اترتی ہے کہ جہاں چالیس مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے تو جہاں پر چار ہزار سے دس ہزار افراد جمع ہو وہاں پر کتنے پتہ نہیں اللہ تعالی کے ولی موجود ہیں تو جہاں پر اتنے اولیاء موجود ہوں تو ان کے قرب اور ان کی صحبت کے اندر جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ سارے دعا مانگ رہے ہوتے تو اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ آدمی کو توبہ کی طرف لے کے جاتی۔ کیونکہ توبہ جو ہے ایک نور ہے جو دل میں اترتا ہے ایک کیفیت ہے جو دل میں پھیلتی ہے ایک شرح صدر ہے جس سے دل کھل جاتا ہے جس سے دنیا سے دنیا سے دنیا میں زہد اور آخرت سے محبت پیدا ہوتی تو نیک ماحول نیک صحبت اچھا ماحول اچھی صحبت جو ہے یہ توبہ کی طرف لے جانے والی تو یہ چھٹا باطنی عمل تھا جس کی کچھ تفصیل عرض کی ہے اس کے علاوہ مزید اور بہت سارے باطنی امال ہیں مجموعی طور پہ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریبا 40 کے قریب قریب ہے اور اسی طرح جو باطنی گنا ہے ان کی تعداد بھی 40 کے قریب باطنی گنا ان کی تعداد بھی چالیس کے قریب اور ایک اور اعتبار سے اس کی تقسیم ہے جسے ایمان کی شاخیں کہتے ہیں شو آبل ایمان ایمان کی شاخیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں جن میں سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ اور جو سب سے نیچے کا شعبہ ہے وہ ہے مسلمان کے راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے اللہ سے حیا یہ ہے کہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے آدمی اس کی نافرمانی چھوڑ دے اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے تو یوں جو ہے وہ ستر سے زیادہ شعبے بعد نے بہتر بعد نے کچھ زائد کہے تو ان سب کی جدا گانا تفصیل ہے ان میں محض ہے وہ چھ چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ عرض کی ہیں ان میں بھی نہایت ہی مختصر محض صرف تعریف اور اس کے حصول کا طریقہ یہ دو, دو چیزیں اس کے بارے میں عرض کی ہیں اللہ تبارا کا مطالعہ ہمیں باطنی نیک اعمال اختیار کرنے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی امین سب بن تعلی اللہ تعالی, علیہ وسلم صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد میٹھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے فرز علم کا سلسلہ جاری ہے روزانہ نئے نئے موضوعات پر الحمدللہ ہماری بہترین انداز میں تربیت ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ دو جل کل جو ہمارے فرد کا جو موضوع سماج فرما لیں نمازوں کا طریقہ اور مسافر کی نماز کا طریقہ قضا نمازوں کا طریقہ اور مسافر کی نماز کا طریقہ یہ دونوں موضوعات پر پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت کی تصنیف نماز کا حکام اور مسافر کی نماز کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ اسی نام سے منسوب ہے مسافر کی نماز کا مطالعہ کریں کل انشاءاللہ شاء قضا نمازوں کا طریقہ اور مسافر کی نماز کا طریقے کے موضوع پر ہماری تربیت کی جائے گی انشاءاللہ ان شاء علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائی انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا اسلامی بھائی آپ کے درمیان مائک لے کر موجود ہوں گے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں انشاءاللہ شاء آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ السلام علیکم و اللہ تعالی وعلیکم السلام یہ آپ جو ساتواں پوائنٹ بتایا تھا غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں تقوی کا ساتواں درجہ تھا غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا بیسیکلی سب سے بڑی تفصیل اسی کی ہے اور اس سے قصدن جو ہے وہ اس کو میں نے ترک کیا تھا کیونکہ ہمارے لیے جو پہلے دراجات ہیں اس میں سب سے پہلا درجہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے کفر و شرف سے بچنا دوسرا درجہ بد سے بچنا یہ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو حاصل ہے اس کے بعد کے درجات جو ہیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ اور شبہات سے بچنا تو ہمیں تو عام طور پہ اسی کی پڑی ہوتی ہے کہ اسی یہی والا جو ہے وہ تقوے کا درجہ حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو تقریر مباحات اور اس کے بعد غیر اللہ کی طرف التفاق سے بچنا یہ تو بہت اعلیٰ درجے اعلیٰ درجے غیر اللہ کی طرف التفاط سے بچنا یہ اولیاء کرام کی اطلاع ہے اس کے آگے پھر درجات ہوتے ہیں فناف اللہ بقاب اللہ آگے پھر اس کی صوفیہ کرام اس میں پھر مختلف اولیاء کرام کی, کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں جس میں کچھ فرق ہوتا ہے بعض اوقات محض جملوں میں فرق ہوتا ہے حقیقت سب کی ایک ہوتی ہے اور بعض اوقات جوہری طور پر بھی فرق ہوتا ہے غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنے کا جو ہمارے لیے ایک عام فہم سمان ہے ہمارے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کال اور فیل خالص تن اللہ تعالی کی رضا ہی کے لیے ہو اس میں اصلن ہے وہ کسی طرح کا کوئی دنیاوی شائبہ نہ ہو یعنی ہمارا جو کامل درجے کا اخلاص اور اعلیٰ درجے کی توحید اور ایمان کا جو بلند ترین درجہ ہوگا وہ غیر اللہ سے التفات کی طرف ہوگا غیر اللہ سے التفات کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیاوی امور چھوڑ دے آدمی دنیاوی کام چھوڑ دے کیونکہ سب سے بہترین نمونہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پھر اسی مرتبے پر غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا ہے. اسی کے اندر انبیاء کرام علیم السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ شیخ حضرت علی المردہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بزرگ اپنے سارے کام کرتے تھے ان کی فیملیز بھی تھیں ان کے گھر بھی تھے ان کے کاروبار بھی تھے نظام سلطنت بھی تھی لیکن ان کا سب کچھ جو بھی تھا وہ اللہ کے لیے تھا اب اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے اس کی نشانی کیا دنیا پاس ہونا دنیا پاس ہونا یہ دنیا نہیں ہے دنیا میں دل لگانا یہ دنیا ہے سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالی عنہوں نے غزب تبو کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان سارا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تو ظاہری اعتبار سے تو سامان دنیا موجود ہے لیکن اس سامان کی طرف التفات نہیں حز نفس کے لیے اپنے نفس کے لیے اس کی طرف التفات نہیں اس لیے سارا اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال دیا آدھا رکھ لیا جو آدھا دیا وہ اللہ کی راہ میں اور جو آدھا رکھا وہ اپنے گھر والوں کے شرعی حقوق پورے کرنے کے لیے نفس کے لیے وہ بھی نہیں تو یہ بھی سارے کا سارا غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنے کی صورت اسی طرح صحابہ کرام جنہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی تو اب اگر غیر اللہ کی طرف التفات ہو تو سب سے پہلے تو اپنی طرف التفات ہوتا ہے آدمی اور جس نے اپنی جان ہی اللہ کی رامے دے دی تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا التفات غیر اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں کوئی لقمہ نہیں کھاتا جب تک اس کے بارے میں نیت نہیں کر لیتا کہ یہ لقمہ میں اللہ کی خاطر کھا رہا اور میں پانی کا گھونٹ نہیں پیتا جب تک میں اس کے بارے میں نیت بنا نہیں لیتا کہ یہ پانی کا گھونٹ میں اللہ کے لیے پی رہا تو اب جس کا کھانا اس لیے کہ عبادت پہ قوت جس کا کھانا اس لیے کہ نیکی کی دعوت دینے میں آسانی جس کا پینا اس لیے کہ شریعت نے حکم بھی دیا اور اس کی وجہ سے کاموں میں بھی آسانی تو اب جس کا کھانا کھانا اور جس کا کھانا چھوڑنا دونوں اللہ کے لیے جس کا کوئی کام کرنا اور کام نہ کرنا اللہ کے لیے جس کا کسی سے محبت کرنا اور کسی سے نفرت کرنا اللہ کے لیے جس کا کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا اللہ کے لیے جو ہدیث مارک میں فرمایا گیا کہ جس میں تین چیزیں پائی گئیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت اللہ کی خاطر دینا اور اللہ کی خاطر کسی کو نہ دینا یہ ایک چیز ہے بکیا چیزیں اس کے علاوہ ہیں تو ہر کام کا اللہ کی خاطر ہو جانا جو ہے یہ غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنے کی ایک دوسری صورت ہے مزید تفسیر اس کی کتابوں میں موجود بھی ہے ذہن میں مستحضر بھی ہے لیکن وہ بہت زیادہ دقیق ہے بسم اللہ السلام علیکم و اللہ حضور میرا سوال یہ ہے کہ آجی یا توازو کے بارے میں ہم نے اشعار فرمایا کہ توازو لوگوں کے سامنے توازو کرنا لیکن بعض صورتوں میں ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو بہت بڑے متقبر ہوتے ہیں اب ان کے سامنے آجزی دکھانا وہ مزید متکبر بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی ہیں تو اس طرح ان کے سامنے آرزی کرنا کیسا رہے گا متکبر کے سامنے آجزی کرنا اس میں یہ مسئلہ تو ہے کہ توازوں اور آجزی کے درجات ہوتے ہیں جیسے ایک ایک مسئلہ توازوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی توازو کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اور دوسرا جو ہے وہ تنگی میں آ جائے ایسی توازن نہیں کرنے چاہیے جیسے مثال کے طور پہ باپ جو ہے اگر بیٹے کو بولے کہ تم بیٹھو چارپائی کے اوپر میں بیٹھوں گا فرش پہ آجزی کر دوں ایسی آجادی کا تو اجازت نہیں نہ ہوگی کیوں اس لیے کہ یہ آجادی جو ہے یہ اس بیٹے کے لیے بڑی تکلیف دے وہ کر ہی نہیں سکتا اس طرح کہ وہ اوپر بیٹھے اور باپ کو نیچے بیٹھا تو آجزی کے مواقع اور محل ہوتے ہیں جیسے یہ میں نے ایک صورت عرض کی دوسری صورت جو سوال کے اندر پوچھی گئے کہ متکبر کے سامنے آجزی کرنا یہ تو اس کو مزید متکبر بنا دیتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ پہلے تو اس کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ واقعات ایسا ہی ہے جسے ہم یہ سمجھنے کے یہ متکبر ہے وہ ایسا ہو بھی یہ نہ کہ ہم اپنے اندر ہی اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کسی بھی فیل کو ہم تکبر سے تعبیر کرتے اب ہم اس کے سامنے آکڑ کے بیٹھے ہوئے متکبر کے سامنے آجزی نہیں کی جائے گی یہ مسئلہ درست ہے لیکن جسے ہم متکبر ڈکلیئر کر کے اس کے سامنے آجزی سے انکار کر رہے ہیں تو پہلے یہ تو ویریفائی ہو کہ واقعاتن ایسا ہی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ واقع متقبر متکبر نہیں ہے ہم نے اپنے ذہن میں تکبر کا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ایک اپنی ڈیفینیشن ہم نے تکبر کی بنا لی اور اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کر ہم اسے متکبر قرار دے رہے ہیں اور پھر اس کے سامنے آج انکار کر رہے ہیں تو پہلے تو تکبر کی تعریف اور اس کے ساری چیزیں پتہ ہو اور پھر تکبر کے اندر ایک چیز اور یاد رکھے ایک ہوتا ہے اپنے بارے میں غور کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں غور کرنا اپنے بارے میں غور کرنے کا انداز اور ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں غور کرنے کا انداز اور ہوتا ہے وہ کیا ایک آدمی سے کوئی سلام لینے آتا ہے اب وہ اس سے یوں کر کے سلام لیتا ہے اب جو یوں کر کے سلام لے رہا ہے نا یہ اپنے بارے میں سوچے یار ہو سکتا ہے یہ تکبر ہو. کہ میں جو یوں بالکل جو نا ایک اکڑ کے سلام لے رہا ہوں یہ تکبر کی صورت ہو سکتی لیکن اگر ہمارے سامنے کو دوسرا آدمی یوں کر کے سلام لے کسی سے یوں کر کے مل... اب ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے یہ تکبر کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ یوں کر کے سلام لینا یہ کوئی تکبر کی قطعی صورت نہیں ہے کہ یہ تکبر ہی ہے اس کے پیچھے دل کی کیفیت کیا ہے وہ اس کو تکبر بنائے گی تو اب ہم اپنے دل کی کیفیت کو جان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے لیکن دوسرے نے یوں کر کے سلام لیا تو اس کے دل کی کیفیت کیا وہ ہمیں تھوڑی پتا تو ہم دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ تکبر کر رہا ہے اسی طرح ایک آدمی کپڑے پہنتا ہے علماء کرام نے فرمایا کہ لباس تکبر حرام لباس تکبر حرام اب لباس تکبر کی ایک پہچان بیان کی ہے کہ لباس تکبر یہ ہے کہ جسے پہن کر آدمی کے دل کی کیفیت بدل جائے تو پہلے تو اچھا بنا تھا اب جناب اس کے ساتھ اسی گردن کو بھی کلف لگ گیا تو یہ بالکل ہی جناب اکڑ کے ہو گیا ٹھیک ہے نا ہاتھ دل کی کیفیت بدل جائے یہ ہے تکبر اب ایک آدمی نے خود بڑے اچھے کپڑے پہنے ہو. اعلی قسم کا لباس اور بڑا اس کو استری کر کے اور وہ او بہنا ہوا اب وہ اپنے بارے میں تو سوچ سکتا ہے کہ یار میں نے جو پہنا ہوا لباس ہے تو یہ کوئی تکبر تو نہیں میرے دل کی کیفیت تو نہیں بدلے لی. لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا آدمی یار اس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا میں سوچنے بیٹھ جاؤں یار تکبر تو نہیں ہے اس کا یہ لباس تکبر تو نہیں پہنا ہوا تو میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا میں اپنے بارے میں سوچوں گا کیوں اس لیے کہ تکبر دل کی کیفیت ہے <coughs> اور کسی کی دل کی کیفیت پر مطلع ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں تو چند ایک صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کو ہم تکبر کہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس بھی آگے بیٹھا چہڑیاں سے دو ٹکے کا آدمی آگے پاس بیٹھ جاتا ہے یہ ہے تکبر ٹھیک اس کو اب ہمیں یہ ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تکبر ہے اس نے واضح طور پہ اس کو یہ بولا ہے کہ دو ٹکے کا آدمی ہے تیری اوقات نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کی یہ تکبر کی ایسی یقینی ہے کہ کو کہہ سکتے یار یہ ہے اب یہ متقبل ڈکلیئر کر دیا اب اس کے بعد اب ہمارا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو سوال کے اندر پوچھا گیا کہ اب اس کے سامنے آزادی کریں یا نہیں کریں کہ اگر اس کے سامنے بھی ہم یوں یوں کر کے ملیں گے تو یہ اور چوڑا ہو کے بیٹھ جائے گا اور یہ جو اس نے دو بندوں کو دھتکارا تھا اور اس کو ایک اور بندہ آ کے یوں کر کے مل رہا ہے تو یہ تو اور فرون بن جائے گا کہ بھائی جب میرے سامنے لوگ آ کے یوں ملتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب میری شان بلند ہے اب یہ اور متقبر ہو کے بولے یہ ہے متکبر اب اس کے سامنے آجزی نہیں کی جائے گی اس کے سامنے یہی ہے السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ جناب ٹھیک ہیں آپ اس کو پھر طریقے سے بات کی جائے گی تو یہ جو مرحلے ہیں اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم جس شے کو تکبر سمجھ رہے ہیں وہ ایسا ہے بھی یا نہیں ایک آم, اب جیسے ایک عام سی چیزا کو میں عرض کروں جس کو ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں اور بڑا متکبر آدمی ہے اب وہ کیا ہے کوئی آدمی ملنا پسند نہیں کرتا کوئی آدمی دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا حت المکان جو ہے نا وہ تنہا ہی رہتا ہے اس سے کوئی ملتا بھی ہے نا تو السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سے ہاں اللہ کا شکر تو کام آم ہے آم نہیں ٹھیک اجازت ٹھیک. بڑا متکبر آدمی ہے سلام پوچھا فارغ کر دیا اتنی نواب کی اولاد ہے یہ تکبر کی وہ صورت ہے جس کا فتویٰ ہر ایک پہ جڑا جاتا ہے بڑا, بڑا متکبر آدمی ہے یعنی یہ وہ ہے کہ جس کو تو ہر تیسرے بندے کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا یار بڑا متکبر آدمی یعنی جو ہمیں لفٹ نہ کرائے وہ متقبر جو ہمیں لفٹ نہ کرائے وہ متقبر اب وہ بندہ کتنا مصروف ہے اس کا وقت کتنا قیمتی ہے اس کو کیا کام کرنا ہے اس کے ساتھ کیا مسائل ہے اس کی مصروفیات کتنی ہے اس کا ہمیں کوئی پتا نہیں اب یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم ذمہ داروں کے بارے میں بولتے ہیں ہوتا ہے کہ بھی ذمہ دار کو فون کیا وہ ہمارا فون اٹینڈ کرے ہم اس کے گھر گئے دروازہ کٹ کرائے وہ ہمیں بلائے بلائے ہم نے اس کو رات چلتے روکا وہ رکے ہی رکے ہم نے اس سے بات کی وہ جواب دے ہی دے اب اگر فون کیا ریسیو نہیں کیا تین مرتبہ کیا نہیں ریسیو یا بڑا متکبر فون نہیں سنتا یہ بدگمانی یہ حرام بدگمانی کسی کے جو وہ کسی سے وقت مانگا اس نے کہا معذرت یار میرے پاس نہ ٹائم لیا اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا بڑا متقبر آدمی یار ملتا ہی نہیں یہ وہ تکبر کی صورتیں ہیں کہ جو, جو وہ تبر نہیں ہے بد گمانی ضرور ہے اور یہ حرام بدگمانی اس میں تو اتنے لوگ مبتلا ہے اتنے لوگ ہیں ہر بڑے آدمی کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی بڑا تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کی کوئی مصروفیت ہوتی جب اس نے کچھ کیا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تبھی وہ بڑا بنتا ہے تو اب اس کی مصروفیت اس کے کام اس کے مسائل اس کی ضروریات اس کا وقت اس کے کام سارا کچھ ہے اب ایک فارغ کے بولے گا نہیں جناب میں جو میرے سو آدمی بھی ملنے تو سو کے یعنی وہ بڑا آدمی کیا ہونا چاہیے یہ جس کو ہم نیک آدمی کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے وہ جس کو کہتے ہیں مٹی کا مادو یعنی مٹی کا پتلا ہونا چاہیے اس کو, کو تھپڑ مارتے ہو تب بھی ویسے ویسے رہے اس کا کو ہاتھ کھینچتے ہو تو تب بھی ویسے کا ویسے رہے اس کے کپڑے کھینچتے ہو تو تب بھی ویسے کا ویسے رہے تو نیک آدمی اس کو نہیں کہتے نیک آدمی بھی انسان ہوتا ہے اس کی بھی ضروریات اس کی بھی فیملی اس کے بھی بچے اس کے بھی کام اس کے بھی کاج اس کی بھی دنیا اس کی بھی کمائی اس کا بھی کاروبار اس کے بھی سارا کچھ ہوتے ہیں اب ان چیزوں پر ہر ایک کو متکبر ڈکلیئر کر کے یہی کہتے رہنا یار یہ متقبر ہے ملنا پسند نہیں کرتا یہ سراسر اس بندے پر بھی ظلم ہے کہ جس کو متکبر قرار دیتی ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم ہے کہ بد گمانی کر کے حرام کے مرتکب ہوئے تو متکبر کے سامنے آجزی نہیں کی جائے گی یہ ٹھیک ہے لیکن جو میں نے تفصیلات عرض کی ہے نا ان کو پیشے ٹھیک ہے کیوں بڑا متکبر آدمی اب وہ آپ سے وقت مانگ رہا تو آپ اکڑے کھڑے بھائی ہم نے مانگا تو ہمیں کون سا دیا تھا جو ابھی ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو میرے بھائی تم فارغ ہو وہ مصروف ہے تم نے وقت مانگا تھا وہ مصروف تھا یا اس وقت مصروف تھا وہ مانگ رہا تم تو فارغ ہو تم تو ٹائم دے دو اس کو تو اس نے تکبر نہیں کیا تم نے تکبر کیا کہ تم تم تو یہ کہہ کر کہہ رہے ہو نا کہ تکبر مانگ متکبر عبادت متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہوتا ہے تو آپ کو اپنے تکبر کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس غریب آدمی کے جائز کام کو تکبر کہہ رہے ہیں تو یہ تفصیلات بڑی باریک ہوتی ہیں باطنی معاملات بہت دقیق ہوتے ہیں اس میں پڑھنا جو ہے دوسرے کے معاملے میں پڑھنا خطرناک ہوتا ہے مدینہ حضور ابھی ابھی ہم نے بیان میں سنا کہ اگر کسی دوسرے کی غیبت کی اور اس کو معلوم ہو گیا تو ہمیں اس سے معافی مانگنا پڑے گی اور اگر اس کو معلوم نہیں ہو سکا تو ہمیں اس کے لیے استغفار کرنا پڑے گا تو یہ استغفار کرنا کیا ہوگا اس کے لیے استغفار کرنا پڑے گا استغفار کا مانا ہے مغفرت طلب کرنا تو مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی قیمت کی اور اسے معلوم نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کی, اے اللہ, اس کی اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما تو اس کے لیے ہم گناہوں کی معافی کی دعا مانگیں گے یہ استعفا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضور السلام علیکم. حضور آپ آب نے ابھی فرمایا کہ حسن زن رکھنا کسی کے بارے میں اگر کوئی ہے ہی بد عقیدہ تو اس کے بارے میں حسن زن رکھنا کیسا حسن زن جو ہے یہ بھی یہ پورا چیپٹر ہے اور اس کے مقابلے میں بد گمنی یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے اس کے لیے آسان طریقہ تو میں عرض کروں کہ مکتبۃ المدینہ کی المدینہ دل علمیہ کی لکھی کتاب ہے بد گمانی کے بارے میں بدگمانی تو اس کتاب کا مطالعہ فرما لے اس میں اس کے سارے درجات لکھے ہوئے کہ کون سی جوادی صورت ہے کون سی عدم جواز کی صورت کس کے بارے میں حسن زن رکھ سکتے کس کے بارے میں حسن زن نہیں رکھ سکتے اس میں یہ جو سوال ہے کہ بد مذہب اور گمراہ کے بارے میں حسن زن رکھنا تو مسئلہ یہ ہے کہ حسن زن رکھنے کا جو پہلو اور شعبہ ہے وہ اور ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی سیل ہے اور اس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک آدمی کو ہم نے کوئی کام کرتے دیکھا یا جیسے کسی کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے جو ہے وہ گانے کی آواز آ رہی اب ہم یہ گمان کریں کہ یار یہ جو بھائی صاحب ہے نا یہ گانے سننا ہے. گانے سننا ہے یہ تو یہ اس کے بارے میں بد گمانی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گانے سن رہا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں وہ نہ سنا تو دوسرا سن رہا گھر میں ایک ہی فرد تو نہیں ہوتا چار فرد ہیں وہ دوسرا سن رہا ہم پرٹیکولر جو ہے اسی کے بارے میں بد گمانی گھر یا ہو سکتا ہے کہ بعض بات جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ مشاہدے کے اندر بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کیا نام ہے مدری چینل ایک اس کے نمبر کے اوپر ہے نمبر چلایا تو نمبر ہی پیچھے والوں نے چینج کر دیا وہاں کچھ اور ہی لگا ہوا اور جس لمحے وہ آیا اس لمحے ہم گزر رہے ہیں وہاں سے اسی لمحے ہماری اکان میں آواز پڑ اور ہم سمجھے بیٹھے کہ بھئی یہ تو گانے سن جا اور وہ اگر یہ واقعات مدنی چینل کے لیے بیٹھا ہو تو یہ بد تو اب اس کا تعلق اس کا تعلق بد عقیدگی اور بد مذہبیت کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ جو بد مذہب ہے وہ بد مذہب ہے وہ اپنے اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ یہ حسن زن رکھنا یا بد گمانی کرنا اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے شعبے کے ساتھ تو بد گمانی ہائی اس میں اور چند ایک پہلو ہوتے ہیں جن کی تفصیل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ حتی الامکان نیک آدمی سے حسن زن اتنا زیادہ ہوتا ہے برے آدمی سے حسن زن اتنا کم ہو جاتا ہے گمراہ آدمی سے حسن زن اس سے زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اب یہ حسن زن کے درجات کے اعتبار سے کمی ہو سکتی ہے کہ گمراہ آدمی کے بارے میں وہ حسن زن نہیں ہو سکتا جو نیک اور صحیح العقیدہ آدمی کے بارے میں ہے تو فی نفسی جو حسن زن یا بد گمانی ہے اس کو اپنے درجے کے اندر اندر دیکھا جائے گا تو اس کو جو ہے وہ بد مذہبیت وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ نہ جوڑا جائے کہ کوئی گمرہ ہے وہ اپنی جگہ گمراہ ہے وہ متکبر ہے وہ اپنی جگہ متکبر ہے ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم نے کس کے بارے میں جو ہے وہ کیا گمان رکھنا ہے کس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے کس کے بارے میں برا گمان رکھنا السلام علیکم حضرت جیسے آپ نے بتایا کہ توبہ کی تین بنیادی رکن ہیں نمبر ایک گناہ پر شرمندہ ہونا اگر گنا پہ انسان شرمندہ ہوتا ہے اور بار بار وہ گنا کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہاں دو چیزیں ایک حدیث مبارک ہے کہ جس نے توبہ کی اور اس کے ساتھ وہ گناہوں پر مصر ہے اصرار کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسا اپنے رب سے مذاق کرنے والا جو توبہ کرے اور گناہ بھی بار بار کرے وہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مزاق کرنے والا کل مستحزی بھی ربی تو یہاں دو چیزیں ہوتی ایک ہے کہ ایک آدمی نے توبہ کی جس وقت اس نے توبہ کی اس وقت اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ میں گنا چھوڑ رہا ہوں اور اب نہیں کروں گا یہ گنا چھوڑ رہا ہوں اور اب نہیں کروں گا یہ توبہ ہے اب صبح ہوئی تو پھر گناہ کر لیا حالانکہ ابھی رات کو ازم مصمم تھا کہ پہلے بے شرمندہ اور ترک کیا اور آئندہ بچوں گا لیکن موقع جب آیا تو پھر گناہ کر لیا جیسے کہ آدمی نے بد گوانے سے توبہ کی اب رات کا وقت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ بد نگاہی نہیں کروں گا جو پہلی کی ہے اس کو چھوڑتا ہوں شرمندہ ہوں آئندہ بچنے کا عزم کرتا ہوں یہ اس کی توبہ ہو اب توبہ کر کے گھر سے نکلا تو بد نگاہی کا موقع مل گیا اب اس نے کر لی تو یہ توبہ توبہ ہی ہے یہ توبہ توبہ ہی ہے یہ دوسرا گناہ اس توبہ کے بارے کو غیر توبہ نہیں کر دے گا وہ توبہ ہی ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں بد نگاہی نہیں کروں گا وعدہ خلافی نہیں کروں گا یہ کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ ذہن میں موجود ہے کہ یار کل تین بجے فلم دیکھوں گا ادھر توبہ بول رہا ہے کہہ بھی رہا ہے اور بے آئی نہیں ہی اسی وقت اس کے ذہن میں موجود ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے یہ توبہ نہیں یہ استحدہ ہے یہ وہ ہے جس کو حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو توبہ کرتا ہے اور ساتھ گنا پر اصرار بھی کرتا ہے گویا اپنے رب کا اپنے رب سے مزاق کرنے والا ہے تو توبہ اگر حقیقی توبہ ہے اگر وہ کر لی اور اس کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے پھر بولے ستر مرتبہ ہو جائے وہ توبہ توبہ ہی رہے گا توبہ کی لاب نہیں کروں گا پھر ہو گیا پھر توبہ کی یا لا نہیں کروں گا پھر ہو گیا پھر توبہ کی اب نہیں کروں گا پھر ہو گیا یہ توبہ توبہ ہی ہے یہ خا ایک ہزار مرتبہ خا ایک لاکھ مرتبہ یہ توبہ ہی ہے جبکہ توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہے کہ واقع تن اب نہیں کروں گا اب وہ ہو گیا جب وہ موقع آیا تو وہ کر لیا وہ گویا کہ نیا گناہ کیا اس کا پہلی توبہ سے تعلق نہیں ہوگا لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے یہ گناہ ایک آدمی ایک آدمی کسی کے ساتھ کہہ رہا ہے میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا اور ذہن میں بیٹھا ہوا کہ کروں گا تو یہ وہ ہے کہ جو ظاہرا توبہ کرا لیکن گنا پہ اصرار کر رہا ہے یہ ایسا ہے اپنے سب سے مزاق کرنے والا تو یہ ہے وہ چیز کے آدمی جو ہے وہ توبہ بھی کرے اور بار, بار بار گناہ بھی کرے تو دو صورتیں بنے گی دونوں کا حکم جدا جدا ہود میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی جنرل کے ناظرین کل سے ہمارے درجے کا وقت وہی صبح سات بجے سے شروع ہوگا سات سے آٹھ بجے تجویز کورس اور آٹھ سے دس انشاءاللہ شاء اللہ فرد ظلم کا سلسلہ رہے گا مجلس کے اختتام کی دعا انت استغفرک تو السلام الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله سل تو سلام کے لیے